فیزا کر لا بل تو نلاج و تدرو نل آسی وجوہ یو می زر الا رحانا گر يُفْعَلَ بِهَا فاطرا كلا اذا بلغت التراق وقيلمن راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم يزن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كَزَّبَ وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فَسَوَّى فجعل منه الزوجين الزكر والأنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلا ان اللہ الشین قبیر رب شخلی صدری و یسرلی امری وحل الختم السانی یفح اولی گزشتہ نشست میں اجلت پسندی اور حب آجلا میں جو فرق ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی اس کے حوالے سے ایک تو جو نظم کلام ہے وہ واضح ہوا کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حب آجلا کو قرار دیا گیا ہے آخرت کے انکار کا اصل سبب وہی بات جو پہلے آ چکی تھی کہ بل ید ال انسان ال یف امام اصل میں جو انکار کرتا ہے آخرت کا وہ اس اسمنا پر کرتا ہے کہ فسق و فجور کا عادی ہو گیا ہے اسے جاری رکھنا چاہتا ہے آخرت کو مانے گا تو گویا کہ اپنے قدم روکنے ہوں گے اپنے ہاتھ روکنے ہوں گے وہی بات یہاں فرمائی کل بل تفبل آج لا آخرہ تم محبت میں گرفتار ہو گئے ہو اس آجلا اس دنیا کی زندگی کے اور تم نے تج دیا ہے چھوڑ دیا ہے آخرت کو اس حقد آجلہ کا جو انسان کی سرشت کے اندر جو اس کی اصل احساس ہے وہ اجنت پسندی ہے اس اجنت پسندی کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی چاہے وہ خیر ہی کے لیے اجلت چاہے اس سے وہ بالکل لیا محفوظ نہیں ہے اس کی مثالیں میں دے چکا حضرت موسا علیہ السلام کی وضاحت کے ساتھ مثال سراہت کے ساتھ مثال قرآن میں آئی حضور کو بار بار روکا گیا اس قرآن کے لیے بھی جلدی نہ مچائیے لاتحرا کے لاجلا بھی لا بل قرآن من قبل واحو یہ جو حب عاجلہ ہے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ نہ نبی حب عاجلہ نہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ اجلت پسندی اس سے نبی رسول اولیاء اور دائان حق کوئی بھی مستث نہیں اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دو مثالیں اس بر عظیم پاک و ہند کی عظیم دینی تحریکوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں پچھلی صدی کی عظیم ترین تحریک تحریک شہیدین سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے بالا کوٹ میں ان کی جو غلطی ہوئی وہ یہی کدرت پسندی تھی تقوی تدین خلوص اخلاص اس میں واقعہ یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد اتنی عظیم کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آتا لیکن جلدی کی اس لیے کہ جیسے ہی ہجرت کر کے یہ پٹھانوں کے علاقے میں پہنچے سرحد کے علاقے میں انہوں نے وہاں شریعت نافذ کر دی حالانکہ ابھی وہاں اس کے لیے زمین تیار نہیں ہوئی تھی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا جیسے حضور نے مدینے میں آتے ہی شریعت نافذ کر دی لیکن مدینے کا معاملہ تو مختلف تھا وہاں سے تو اہل مدینہ جا کر حضور کو لے کر آئے تھے یہاں ایسی صورت تو نہیں تھی یہاں تو یہ خود وہاں پہنچے تھے ابھی وہاں پر کچھ اپنی دعوت کو مزید پھیلا کر لوگوں کی ذہنی تربیت کر کے ان کی طبیعتوں میں آبادگی پیدا کر کے کام کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ بہرحال پوری نیک نیتی سے پورے خلوص و اخلاص سے انہوں نے وہ پورا کا پورا نظام جو ہے فوری طور پر قائم کیا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے نے ریولٹ کر دی خود وہاں پر پٹھانوں نے بغاوت کی ہے پٹھانوں نے سکھوں کے ساتھ مل کر سازش کر کے مروایا ہے تو یہ سارا معاملہ کیوں ہوا کچرت پسندی خیر میں بھی جلدی جو ہے پسند نہیں سہج پکے سو میٹھا ہو اے نبی آپ قرآن کے لیے بھی جلدی نہ کیجئے لا تاجل بال من قبل یقائوں یہی معاملہ ہوا اس صدیق کے ایک عظیم تحریک سے تحریک جماعت اسلامی سے یہ تحریک جس تحج سے اٹھی تھی قوم پرستانہ تحریکوں سے علیحدہ اپنا راستہ نکالا خالص انقلابی انداز میں اصولی اسلامی انقلابی تحریک کا آغاز کیا سیاست سے الیکشن سے 1946 کے الیکشن میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا لیکن پاکستان کے قائم ہوتے یہ سمجھا کہ بس اب سیاست کے اندر کود پڑنا چاہیے وہی فضا وہی ماحول وہی لوگوں کی سوچ وہی ان کے اخلاق کی حالت اور وہ الیکشن کے اندر جو ہے پلنچ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سن اکیاون میں جو چھلانگ لگائی تھی تو سن بانوے جا رہا ہے نہ کچھ ہاتھ پلے آج تک آیا اور واقعہ یہ ہے کہ اپنا تقوا اور تدیم کا اور اپنی اصول پسندی کا بہت سا جو سرمایہ ہے وہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے پاسبان تحریک کے حوالے سے اس میں بھی صرف اجلت پسندی میں نے جب سن چھپن میں اپنا وہ مقالہ لکھا تھا جبکہ میں ابھی جماعت اسلامی کا رکن تھا میں نے نشاندہی کی کہ غلطی ہو گئی ہے ہم سے یہ کلیکٹیو مسٹیک ہے اور یہ خالص نیک نیتی سے کی گئی تھی غلطی پسندی میرا ایک چیپٹر ہے اس میں جہاں میں نے تجزیہ کیا کہ اصل سبب کیا تھا کوئی بدنیتی نہیں تھی معاذ اللہ مولانا مودودی کی یا مولانا اسلائی صاحب کی بڑے بڑے لوگ تھے کوئی بدنیتی نہیں تھی لیکن یہ کہ اجرت پسندی جلد بازی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے تو میں نے وہاں جو ہے اس پوری کتاب کو در حقیقت اس پر بیس کیا ہے کہ یہ اصلا ایک صحیح ترین اصولی اسلامی انقلابی تحریک تھی لیکن اجلت پسندی کے ساتھ قبل از وقت سیاسی میدان میں چھلانگ لگا کر اب یہ صرف اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن کر رہ گئی ہے اور یہ الفاظ میرے ہیں سن چھپن کے اس کے بعد سے تو اور بہت سا پانی وقت کے دریا میں بہ گیا ہے اور نہ معلوم اور معیار کتنے نیچے گئے ہیں لیکن اس پوری کتاب کو پھر میں نے جب آخر میں سمپ کیا ہے تو میرا وہ چیپٹر ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ اجلت پسندی یہ کتنی بڑی بیماری ہے اس کے لیے آپ حضرات اس چیپٹر کا ضرور مطالعہ کریں کہ میں نے اس کتاب کو سبب کیا کہ اس کا سبب کوئی بدنیتی نہیں تھی یہ وہی اجلت پسندی ہے اجلت پسندی اگر شہیدین سے ہو گئی اجلت پسندی اگر خود حضرت موسا علیہ السلام سے ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ اور کون ہے جو اس کا دعوی کر سکے کہ وہ اس سے بالکل محفوظ ہے لیکن اس سے آگے کسی بھی بدنیتی کا الزام میں نے نہیں لگایا کبھی بھی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا اور اس کے حوالے سے آج یہاں پر وہ تحریک جماعت اسلامی میرا سن چھپن کا لکھا ہوا مکالا جو ہے اس کے بھی کچھ نسخے لے آئے گئے ہیں جو حضرات چاہیں ان کو حاصل کر لیں اب آگے آئیے وقت تھوڑا ہے اب ہمیں اس سورہ مبارکہ کی تکلیل کرنی ہے اس کے بعد اب تین نقشے کھینچے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں جسے ہم تصویر لفظی کہہ سکتے ہیں منظر کشی کل چار منظر ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں ایک منظر آ چکا ہے کہ جو ہماری گزشتہ نشست سے بھی پیوستہ پہ... نشست جو ہے پچھلی دوسری نشست سورہ مبارکہ پر جو تھی اس میں آ چکا وہ ہے قیامت کا نقشہ فیضا برق البر و خصف القمر و جمع اشمس و القمر یقول انسان یافر <الْمَفَرٌ> یہ ایک نقشہ ہے لفظی تصویر ہے اب دوسری تصویر آ رہی ہے وجوہ یوم نا براہ بجوئی او میں زمبا سر تدن فالا بحا فاطر یہ میدان حشر کا نقشہ ہے میدان حشر میں جب پوری نو انسانی کھڑی ہوگی وجا رب قبل ملک سفن سفا جبکہ پوری نور انسانی بھی ہوگی فرشتے بھی پرے بادے کھڑے ہوگے پوری نوڑ انسانی ہوگی اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی وجوہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ شاداب کھلے ہوئے پھول کے باندھ کیوں ملل انسان و اعلیٰ نف انہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے آئے انہیں معلوم ہے کہ وہ رحمت رحمت خدا بندی کے مستحق ہیں اف و درگدر کے امیدوار ہیں انہیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی انہیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا لہذا چہرے ترو تازہ ہوں گے کوئی اندیشہ نہیں کوئی فکر نہیں نظرہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے حضور نے فرمایا نظر و اللہ آبدن جو میری کسی بات کو سنے اور یاد رکھے اور آگے پہنچائے اللہ اس کو ہمیشہ سرسب و شاداب رکھے تو وجوہ یوم ناظرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز بڑے خوش و خرم شاداں شادا فرحاں اور شاداب اور تازہ تر و تازہ وہ وجوہ ادار نازرہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یا اپنے رب کے انتظار میں ہوں گے یا انتظار کا نقوی نظر سے بنا ہے باب افتعال کچھ حضرات ترجمہ کرتے ہیں وہ اپنی رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے یہ بھی ممکن ہے لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں بھی اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے گا کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ پھر انتظار کے معنی کی طرف گئے ہیں لیکن میں جو جمہور مفسرین کی رائے ہے اسی سے متفق ہوں اور میرے سامنے اس کا ثبوت موجود ہے سورہ متففین میں فرمایا گیا ہے کفار و ساخ کے لیے کل رب ہند یو میزل وہ لوگ اس دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے کھڑے ہوں گے وہیں میدان حشر میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا جبکہ اہل ایمان کو دیدار خداوندی نصیب ہوگا اور وہ شاداؤں فراہ ہوں گے وجوہ ہوئی یوم زم نا غرہ الا ربان ناگرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے اداس اتنے ہوئے چہرے اس لیے وہی لفظ پھر نوٹ کیجئے بل انسان والا ہی بسیرا انہیں معلوم ہے جو کچھ کر کے لائے ہیں نتیجہ جو ہے وہ تو ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہے چہروں کے اوپر ہے فرمایا بجو ہوئی او مزم ان تزل فالا بحا اور انہیں یہ گمان اور یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کے منکوں کو پیس کر رکھتے یہ لفظ جو فقر جو آتا ہے یہ جو منکے ہیں ورٹیبرل کالم کے ان کو پیس کر رکھ دینے والی شے کمر توڑ دینے والا سلوک ہوگا ان کے ساتھ انہیں یقین ہے بل انسان والا نفس ہی بسیا یہ ایک منظر ہے قیامت کے دن کا اور جیسا کہ میں تنصیل عرض کر چکا ہوں یہ بالکل بہت ہی سمجھئے کہ ایک بٹا ایک کروڑ ایک نقشہ اس کا اگر دیکھنا ہو تو ہائی سکولوں میں جب بچے کھڑے ہوتے ہیں ریزلٹ کے اعلان کے وقت تو یہی نقشہ ہوتا ہے بہت سے چہرے کھلے ہوئے بہت سے چہرے اترے ہوئے اداس ان پر جو ہے ہر طرح کی پشبرد کی تاریخ ہوگی اب دوسرا منظر آ رہا ہے اس کے لیے نوٹ کیجئے حضور کی حدیث مم ماتا فقت کامت قیامت جو مر گیا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو کھڑی ہو گئی تو ایک تو قیامت کبرہ ہے جو ہونی ہے قیامت کا دن جبکہ میدان حشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس نربل العالمین جس دن کے تمام انسان جہانوں کے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے وہ قیامت کمرا ہے ایک قیامت سو ہے انسان کی موت اب یہ عالم نزا کا نقشہ کھینچا گیا ہے کل کیونکہ بہت چندرا چندرا کر استحزا کے انداز میں کہتے تھے ای آ یوم القیامہ کب ہوگا قیامت کا دن ہاں بتائیے یہ جہاز کہاں نظر انداز ہو گیا آ کیوں نہیں جاتا لے آئیے نا قیامت کو اب ان کی جو ڈھٹائی تھی اس کے جواب میں وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور یہ نقشہ وہ ہے کہ جو ہر انسان کے سامنے کون انسان ہوگا جس نے کسی انسان کو عالم نظر میں نہ دیکھا ہو کہ کیا کیفیت ہوتی یہ قیامت تو تمہارے سر پر کھڑی ہے وہ قیامت ابھی فرض کیجئے کہ اور دو سو برس نہیں آتی فرض کیجئے لیکن یہ قیامت تو ہر انسان اپنے سر پر خود لیے ہوئے گٹلی جو ہے پھر رہا ہے کیا پتہ ہے ابھی جائیں سڑک پر اور ایکسیڈنٹ اور ختم ہو یہ قیامت تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے خود اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہے جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ اپنی سلیب اٹھا کر آؤ ہر شخص اپنی موت کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے اس موت کا نقشہ کیا ہے کل بلغت تراکی کوئی نہیں تمہارا یہ سارا استحجا ختم ہو جائے گا یہ ساری ڈٹائی اور یہ ساری جو تمہاری اکڑف ہے نکل جائے گی کوئی نہیں جب آپ پہنچتی ہے جان بلغت التراقی تراقی یا ہسلی کی ہڈیاں جب ہسلیوں میں آپ پھنستی ہے جان یہ جس کو ہم یغرغر کہتے ہیں حدیث کے اندر آیا ہے معدم یغرغر نزا کے وقت پھر گنگرو بولتا ہے یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کوئی چیز آ کر یہاں پھنس گئی ہے یہ ہے وہ عالم نذا کی تعبیر کلزا بلغت التراقی یا من راق اور کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا کوئی پھونکنے والا جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی تعویز گنڈا سمراق کیا ہے طبیب جواب دے چکے معالج جواب دے چکے اب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی تو بڑے سے بڑے پھندے خان اور بڑے سے بڑے ریشنلسٹ بھی پھر اس وقت کہتے کوئی ہو جائے کوئی ٹونا ٹوٹکا کوئی جھاڑ پھوک کوئی جادو کچھ چل جائے کسی طریقے سے جان بچے وکیل امن راکو وزنہل فراق اور اسے یقین ہو گیا یہ زن کا لفظ جو عربی زبان میں صرف گمان کے لیے نہیں ہوتا یہ گمان کے مختلف درجے ہیں یہ گمان غالب ہوتا ہے جو یقین سے بالکل قریب ہے متصل ہے اور یقین ہو گیا اسے کہ اب تو یہ جدائی کا وقت آ گیا انہل فراق اب تو یہ محل چھوڑ کر جانا ہی ہے بڑے چاہوں سے بڑے ہی ارمانوں سے بنایا تھا اب یہ سب بیوی بچے جو ہیں اب ان کو داغے و دینی ہی ہے یہ سارے لاڈ پیار یہ سب کے سب بہرحال ایک وقت آ گیا ہے کہ اب جدائی ہے ان فراق وزن ان فراق ول تفت سا کو یہ ہے وہ عالم نذا کی سختی اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹی ہوئی ہوگی جان جب نکلتی ہے تو جو تشنج ہوتا ہے انسان کے جسم میں ول تفت کو بساق لپٹی ہوئی ہوگی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ الا رب کا یوم جنل مساق اس سے پہلے آ چکا الا رب کا یوم جنل مستقر یہاں آیا الا رب کا یوم جنل مساق ساک یسوق کو کہتے دھکیلنا کسی کو اسی لیے سواق کہتے ہیں جدید عربی میں ڈرائیور کو ایک ہوتا ہے آدا یقود اس کے معنی مانیے آگے سے کھینچنا اگر آپ کسی کو کھینچ رہے ہیں آگے سے یہ ہے کادا یقودو اسی سے قائد کا لفظ بنا ہے قائد آگے ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کر چلتا ہے قائد اور سا کا یسو کو دھکیلنا جیسے گھوڑے کے پیچھے سائز بیٹھا ہوا ہے وہ اسے دھکیل رہا ہے وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اسی طریقے سے کار کے انجن کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کے سٹیرنگ پر ڈرائیور تو یہ ہے سا کا کو دھکیل کر لے جانا اور سواق ڈرائیور اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الا رب کا یوم زنیل تیرے رب ہی کی طرف اس دن تو چاروں ناچار نا چار لے جانا ہے اور بالآخر وہ ہوگا جو پہلے آ چکا الا رب کا یوم زنل مستقر اس دن تو تیرے ہی رب کے حدور میں جا کر باہر حال کھڑے ہو جانا ہے پیشی وہیں ہوگی جائے قرار ہوئی اب چوتھی تصویر آ رہی ہے اس کو اب ذہن میں لائیے چشم تصور سے دیکھیے کوئی ابو جہل کوئی ابو لہب کوئی ولید بن مغیرہ کوئی اکما ابن ابی مائے کوئی شخص جس نے یہ آیات سنی اور سن کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اوہ کیا ہے خامخا کی ایک پک بندی کر رہا ہے یہ شخص خامخہ ہم پر دھوس جبا رہا ہے اس نے کہیں سے شاعری سیکھ لی ہے کہیں کاہینوں سے تربیت لے آیا ہے کہیں کوئی غلام رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں اجمی اس سے ڈکٹشن لیتا ہے ہم پر دھوس جماتا ہے یہ کہتا ہوا پیٹھ موڑی اور چل دیا چھوڑے دی چھوڑو جی چھوڑو کہاں ان کی طرف اپنے توجہ کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے اس نقشے کو ذہن میں رکھیے فلاح سدا قولا تو اس بدبخت نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی یہ ذرا نوٹ کر لیجئے ہمارا جو اگلا درس ہے حصہ سوم جو ہے منتخب نصاب کا اس میں پہلا لفظ آئے گا قد افلحل مومنون الزین فی صلام خاشعون کامیاب ہو گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں ایمان کا مظہر اول نماز ہے اور تصدیق کے معنی ایمان ہے ایمان کے معنی کیا ہے لفظی تصدیق بما بیما جا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنا نبی کی نبوت و رسالت کی یہ ایمان ہے ان کے دعوے کو مان لینا فلاں کا تو تصدیق نہیں کی یعنی نہ ایمان لایا اور ایمان کا جو مظہر اول ہے ولا ص اللہ نہ نماز پڑھی ولا کن اس کے برعکس نبی کیا اشتہار کی جھٹلا دیا نہیں جی یوں ہی بس تخبندی ہے شاعری ہے سہر ہے جادو سیکھ ہیں کوئی کاہنوں سے تربیت حاصل کر لی ہے ان کا دعویٰ غلط ہے کوئی رسالت نہیں کوئی نبوت نہیں کوئی اللہ کی طرف سے کلام نہیں آیا من گھڑک باتیں ہیں ولیکن کن جھٹلایا و اور پیٹھ موڑ لی رو گردانی کی پہلو موڑا اور چل دیا سم زہ بائ ل یا پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اینڈتا ہوا اکڑتا ہوا اب دیکھیے آپ نے تصویریں لفظ حضور کے سامنے کوئی ہے آپ دعوت دے رہے ہیں آپ یہی فرض کیجئے یہی صورت مبارکہ پڑھ کر صدا رہے ہیں لیکن وہ متکبرین وہ لوگ مترفین وہ جو ان کے سردار تھے ان لوگوں کا طرز عمل کیا تھا فلا سولا صلا کن کزا اولا لکفا سم اولا لکفاؤ تباہی ہے تیرے لیے اور پھر تباہی ہے تیرے لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ ویل سے یہ لفظ جو ہے یہ مقلب ہے بدلا ہوا ہے الٹا ہوا لفظ ہے بہرحال اس کی جو لغوی بحث ہے وہ طویل ہے اس وقت میں اس میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ آج کے نشست میں یہ صورت ہمیں مکمل کرنی ہے تو ویل یا اولا تباہی ہے تیرے لیے افسوس ہے تجھ پر اے تف ہے تجھ پر اولا لکفا فاولا ثم اولا لکفا فاولا اظہار افسوس اور ایک درجے میں اظہار حسرت یہ ابو جہل کا جہاں تذکرہ خاص طور پر سورہ علق میں اس میں ایک حسرت کا انداز بھی ار آئے تا ان کا انال الخدا او ہمارا بت تقوا ار آئے تا ان کا ضبابط اول علم یا علم بے ذرا غور کرو اگر یہی شخص ایمان لے آتا اگر یہی شخص نماز پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا یہی ابو جہل ہوتا جو عمر فاروق کے درجے کو پہنچ سکتا تھا اس لیے کہ واقعہ یہ اس کی شخصیت کے اجدائے ترکیبی میں بڑی مشابرت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے اس لیے حضور نے دونوں کو پیش کیا تھا پروردگار عمر ابن حشام اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں اس لیے کہ دونوں ہم وزن شخصیتیں تھیں بڑے جری بڑے بہادر منافقت تک نہیں حملہ کرنا ہے تو سامنے سے کرنا ہے قول دے دیا ہے تو اب ٹھیک ہے دے دیا ہے اب ہر چے بات باد، یہ صلاحیت اس میں بیٹھی اس لیے گردن کٹوائی اس نے اپنے مابودا باطل کے لیے ابو لہب کی طرح بزدل جو ہے وہ رہ نہیں گیا اور اپنی جگہ مرسنریز نہیں بھیج دیے دو کرائے کے سپاہی بھیجے تھے گدوائے بدر میں خود نہیں جا سکا ایک وہ بزدل انسان ہے ابو لہب جس کے اندر کوئی انسانیت کا اور کوئی بھی کیریکٹر کا کوئی شمع تک نہیں تھا وہ یوں سمجھے کہ ہر خیر سے خالی انسان لیکن ابو جہل کا معاملہ اور تھا وہ اگر باطل پر تھا تو جرت کے ساتھ تھا حملہ کرتا تھا تو سامنے سے کرتا تھا اگر وہی حق پر آ جاتا تو عمر فاروق ہوتا دوسرا اس اعتبار سے وہ حسرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کدھر کہاں کی یہ شیت کدھر جا رہا ہے یہ اگر کہیں اس رخ پر آتا تو کیا ہوتا تو اس پر افسوس بھی اور حسرت بھی اولا لفاؤلا سم اولا لفاؤلا اب یہاں سے